الحمد للہ صلاح وسلم آج اما بعد شاء اللہ در درس عقیدہ ہوگا درس سے توحید ہے جیسا کہ ایک ہفتے سے یہ درس اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے آج کے درس میں انشاء اللہ ایک اہم موضوع کے متعلق بات ہوگی اور یہ تبرک کے بارے میں تبرک برکت طلب کرنا ہم لوگ کس طرح اور کس چیز میں ہم لوگ برکت طلب کر سکتے ہیں کس چیز سے ہم لوگ برکت حاصل کر سکتے ہیں یعنی کون سی چیز میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور کون سی چیز میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے یہ عقیدے سے اس کے کیا دخل ہے یہ بہت ہی عقیدے سے اس کے بڑا دخل ہے کیونکہ عموما جو بھی شرک ہوتا ہے یا غیر اللہ کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ جو غیروں کو پکارا جاتا ہے یا انہیں کے تقرب حاصل ہوتا ہے یہ برکت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اگر انسان حتیٰ کی بدعات ہوئی انسان جب دین میں بدعات کرتا ہے تو اتنی اس نیت سے کرتا کہ مجھے اس عمل کرنے سے برکت حاصل ہوگی مجھے فائدہ ہوگا اس لیے انسان وہ عمل کرتا ہے تو اسی لیے تبرک یہ عقیدے کے ایک اہم مسئلہ ہے اگر انسان اس مسئلے کو صحیح انداز سے سمجھتا ہے اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے دین صحیح سلامت کے ساتھ رہے گا اور شرک و خرافات سے وہ رہے گا لیکن اگر انسان یہ مسئلے کو صحیح سے نہیں سمجھ پاتا ہے جو بھی انسان جس میں فائدہ سمجھتا ہے یا لوگ نے بتا دی وہ عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں برکت ہوگی برکت نہیں ہوگی تو نقصان کچھ نہیں ہے اور اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے برکت ملے نہیں بلکہ یہ غلط ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس سے برکت ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں اور جس میں اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس چیز میں برکت ہے تو اس سے فائدہ اور برکت حاصل کرنا ایک بداعت یا ایک بلکہ شرک اثر اور شرک کے اکبر تک بھی پہنچ سکتا ہے تو آج کے درس میں انشاءاللہ تبرک کے معنی اور مسئلہ اور اقسام ذکر کریں گے امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے اور اگر کسی کو بات نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں آ کے پوچھ لے اس کے لیے وضاحت کیا جائے گا تبرک یہ عربی لفظ ہے اصل یہ ہے کہ انسان تبرک کے معنی کہ انسان برکت ڈھونے برکت حاصل کرے اور برکت کیا ہے برکا برکہ یہ عربی لفظ ہے برکت یعنی خیر کی کثرت اور اس کی زیادہ اور اس کی استمرار چاہے دنیا میں یا آخرت میں تو برکت کے معنی انسان کسی عمل کرنے سے اسے امید رکھتا ہے کہ اس سے دنیا میں فائدہ حاصل ہوگا یا آخرت میں اللہ اس کو حاصل کریں گے یا اس کی نعمتیں یا اس نے شر سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ایک مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو برکت حاصل کرنے کے لیے تاکہ اللہ اس کی زندگی بہت ہی اچھا بنائے اور تاکہ آخرت میں جنت حاصل کرے تو یہ بڑی برکت ہے یہ مثال کے طور پر ورنہ برکت کے بہت سارے اس میں بہت سارے اشکال اور بہت ساری مثالیں ابھی پیش کریں گے پہلی بات یہ جاننا چاہیے کہ برکت یہ اللہ سبحانہ ہو تعالی کی طرف سے کسی بھی عمل ہو یا کسی بھی چیز ہو جو بھی ابھی جس میں ثابت کریں گے وہ برکت اللہ کے طرف سے ہے کوئی چیز نفع دار خود بخود نہیں ہوتا یعنی انسان کچھ بھی عمل کرتا ہے انسان جب بھونتا ہے روزی کے لیے نکلتا ہے صبح نکلتا ہے محنت کرتا ہے یا دکان کھولتا ہے صبح صبح تو وہ کچھ بھی اللہ کے سبحان ہو تعالیٰ کے ارادے کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کما سکتا ہے جیسا کہ وہ مانا اسی طرح برکت ہے کچھ بھی عمل کرو یا کچھ چیز کی قربت اگر حاصل کرو گے کسی بھی طریقے سے جب تک اللہ نہیں چاہیں گے تو برکت اس میں نہیں ہوگی تو برکت بھی اللہ کے طرف سے ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و اپنے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے تبارک اللہ تبارک الدیب تبارک اللہ اپنے آگ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بہت برکت والا بہت خیر والا وہ اللہ سبحانہ و ہے تو اللہ ہی اصل اللہ ہی مبارک ہے اور ہر چیز دنیاوی جو چیز ہے وہ مبارک اس لیے ہوئے کیونکہ اللہ سبحانہ و اس میں برکت ڈالی ہے اور جس چیز میں اللہ نے برکت ڈالی ہے اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں اور جس چیز میں اللہ نے برکت نہیں ڈالی ہے تو اس سے برکت حاصل نہیں کر سکتے ہیں اسی لیے یہ سوچنا چاہیے جو اہم بات ہے کہ انسان اگر کسی عمل میں یا کسی کام میں یا کسی چیز میں کہتا ہے اس میں برکت ہے تو اس کے مطلب وہ اللہ اگر وہ سچا ہے تو صحیح بات ہے کہ اللہ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اس میں برکت ڈالی ہے اگر یہ بندہ بغیر دلیل کے بتاتا ہے تو سمجھو جھوٹ ایک بول رہا ہے دوسری بات یہ کہ اللہ پر بہتان اور افطرا پردازی کر رہا ہے اللہ سبحانہ ہوتا کسی چیز مبارک نہیں ہو سکتا اللہ کہ اگر اللہ نے برکت ڈالی ہے مثال کے طور پر آج کل جیسا کہ لوگ بداغ کرتے ہیں کوئی انسان غلط کام کرتا ہے مثال کے طور پر مئی کسی کے گھر میں کوئی کسی کا موت ہوتی ہے موت ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں اس پر یہ اس میں برکت ہے تو کہیں گے کہاں سے تم نے پائے یہ دلیل کہاں سے لائے کہ سورہ آسین موت کے حالت میں پڑھنا اس میں برکت ہے اور میت کے لیے اس میں آسانی ہے کہیں گے بھائی کوئی دلیل نہیں لیکن میرا انداز ہے یا فلاں دلیل ہے تو کہیں گے اگر دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ یہ انسان جھوٹا ہے اور اللہ پر اس طرح اختلاف پردازی کر رہا کہ اللہ نے اس چیز میں برکت ڈالی ہے حالانکہ انسان کو پتہ نہیں ہے یقین بھی نہیں ہے کہ اس عمل میں اور اس فعل میں یا اس چیز میں برکت ہے تو اس لیے برکت ہر چیز میں ہم لوگ نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کے اگر قرآن سے وہ ثابت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو پھر ہم کسی چیز میں اس کو مبارک یا اس سے تبرک حاصل کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ تبرک کے کی اقسام کیا ہے تبرک دو قسم ہے مبارک یعنی کسی چیز میں برکت حاصل کرنا وہ دو قسم ہیں ایک کہتے ہیں تبرک مشروع اور دوسرا تبرک ممنوع مشروع یعنی جو مشروع ہے اللہ کی طرف سے جو جائز ہے اور جو ثابت ہے اور دوسری قسم کے تبرک جس سے حاصل کیا جاتا ہے لوگ طلب کرتے ہیں وہ ممنوع یعنی اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس سے علماء روکتے ہیں اور اسے اس لے نہیں سکتے ہیں تو اسی لیے آئیے دیکھ کے کون سے جائز ہے اور کون سے غیر جائز ہے میں اس بار پہلے ہر تقریباً پانچ یا چھ قسم کے یا چھ چیزوں میں میں اس کا نام لے کر یا اس کے اقسام ذکر کریں گے اور اس میں دونوں بتائیں گے اس میں کون سے جائز ہیں اور کون سی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں اس مسائل میں اکثر لوگ جانتے نہیں بلکہ بہت سے علماء بھی جو کچھ ان لوگ کے پاس علم ہے کیونکہ وہ لوگ بھی اس چیز کے دھیان نہیں دیتے ہیں تو امید پہ رہتے ہیں نیٹ عمل کرانے کے لیے ہر چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں آج کل بہت سے لوگ اس طرح کسی عالم کے پاس جاؤ پوچھو یہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں کیا یہ خیر ہے برکت ہے اب وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ یہ اچھا کام کرو کیوں اس کے سمجھ میں اچھا کام ہے تو کہتے ہاں اس میں برکت ہے حالانکہ اگر وہ غور سے دیکھے تو اس میں کہاں سے وہ برکت کے دلیل بتا دی اور کہاں سے اس طرح وہ حکم کر دی کہ اس میں برکت ہے اسی لیے علماء نے یہ بادہ رکھی ہے کہ وہ چیز یا وہ عمل یا وہ ذات مبارک ہے جس میں دلیل ہے اور جس میں کوئی دلیل نہیں ہے قرآن یا سنت سے تو اس کو مبارک نہیں کہہ سکتے ہیں نہ اس میں برکت ہم لوگ کہیں گے آئیے دیکھتے دونوں اقسام اور برکت عموماً آج کل اگر دیکھا جائے لوگوں کے حال میں تو پانچ چیزوں میں تقریباً لوگ برکت ڈھونڈتے ہیں یا چھ چیز تقریباً ہے جو اکثر لوگ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں عمل کرتے ہیں تاکہ اس میں برکت حاصل پانچ چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اس اشخاص یعنی انسان انسانوں میں کون مبارک ہے اور کون سے, کون انسان سے ہم برکت اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور کون سے انسان سے ہم برکت نہیں حاصل کر سکتے ہیں آج کل لوگ پیر اولیاء کے سامنے جھک جاتے ہیں کہتے تو مبارک آدمی ہے اگر وہ ہاتھ سردے پھیر لیا تو بیماری نہیں ہوگی اگر وہ کسی پانی میں تھک کے دے دیا تو کہیں گے بیماری ختم ہوگی تو آپ کو کیا دلیل ہے کہ یہ مبارک ہے اور اس کے عمل یہ برکت ہے اسی لیے کسی ذات کسی انسان پر ہم لوگ ثابت کر سکتے کہ مبارک ہے کہ نہیں یہ پہلا قسم اس میں بھی دو قسم ہے جائز ہے اور غیر جائز ہے پہلے قسم ذکر کریں گے جو جائز ہے پہلے وہ انسان مبارک ہے اور اس میں علماء اتفاق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اللہ کے رسول کے افعال مبارک ہے اخلاق مبارک اللہ کے رسول مکمل برکت کے مجسمہ اسی لیے اتفاق علماء میں کہ انسان مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کی برکت حاصل کر سکتا ہے ہم لوگ جو اللہ کے رسول سے برکت حاصل کرتے ہیں کئی قسم آج کل جو آج کل کے زمانے میں اللہ کے رسول کے حدیث سے برکت لیتے ہیں اللہ کے رسول کے اعمال سے اللہ کے رسول کے اخلاق سے اللہ رسول کے رسول کی سیرت سے یعنی یہاں پڑھنے سے سیکھنے سے یہاں برکت ہے لیکن اللہ کے رسول کے بدن سے اور اللہ کے رسول کے کے بدن یا اسے جو متصل چیز ہے اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں ہاں لے سکتے علماء میں اتفاق ہے یعنی اگر اللہ کے رسول زندہ ہوتے ہم لوگ تو تمنا کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے اسی لیے اگر اللہ کے رسول زندہ ہوتے تو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے چھونے سے یا اللہ کے رسول کے سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں اس میں علماء میں اتفاق ہے کہ جائز ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ کرتے تھے اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے جیسا کہ میں چند حدیثیں ذکر کریں گے کیونکہ اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے کس طرح صحابِ کرام اللہ کے رسول سے برکت حاصل کرتے تھے ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد الرفاق یعنی جس بیماری میں اللہ کے رسول کے انتقال ہو گئے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ جمع کر کے اس میں معاوضات پڑھتے تھے قل اللہ حد قل اعوذ رب الفلق اللہءدناس پھر اللہ کے رسول پھونکتے تھے پھر بدن المبے پھیرتے تھے اور یہ جھاڑ بھوک میں یہ علاج ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ جائز ہے حضرت عائشہ فرماتی جب اللہ کے رسول آخری ایام میں زیادہ بیمار ہو گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول ہاتھ نہیں اٹھا پاتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے رسول کو دونوں ہاتھ میں ہی پکڑ کے اللہ کے رسول کو دونوں ہاتھ دونوں مبارک ہاتھ جمع کر کے پھر میں اس میں معاوضہ پڑھ کے پھونکتی تھی پھر وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اس کے پکڑ کے اس کے بدن میں میں پھیرتی تھی کیونکہ اس میں برکت ہے یہ دلیل ہے کہ عدت کے برکت ہے اور اللہ کے رسول نے انکار نہیں کی ہے تو یہ بخاری کی مز... یہ بخاری کی روایت ہے تو اللہ کے رسول کے بدن مبارک ہے آج کل اللہ کے رسول موجود نہیں لیکن اگر انسان اللہ کے رسول سامنے جیسا کہ صاحب اکرام تھے تو ان کے بدن مبارک چھو کے لوگ برکت حاصل کر سکتے تھے اسی طرح دوسری حدیث سے انصد مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوتے تھے تو مدینے میں کچھ خادم لوگ ہوتے تھے خدمت کرنے والے جو چھوٹے طبقے والے تھے خدمت کرتے تھے تو وہ لوگ برتن لے کر اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے نماز کے بعد اور اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے تھے اللہ کا رسول برکت کے لیے اس میں ہاتھ ڈال اپنے, اپنے مبارک ہاتھ اس میں ڈالتے تھے حضرت انس فرماتے حتہ کی ٹھنڈی رات میں ٹھنڈی دن ٹھنڈی کا ایام میں اس طرح بھر رہے کہاں پانی ٹھنڈا ہوتا پھر بھی اللہ کے رسول ہاتھ رکھتے تھے تاکہ برکت حاصل ہو جائے تو صحابہ کرام اس سے اٹھاتے تھے تیسرا حدیث حضرت انس کے ہے کہ اللہ کے رسول جب حج کے لیے گئے تھے سندس سی میں اور یہ تقریباً دس محرم دس دن کو فارغ جب ہوئے یعنی دس دس النحر کے دن ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ بال کاٹنے والا اس کو کیا نئے کہتے ہیں اس کو لائے بخارے اور کہ دے میں نے بال مڈواؤ اللہ کے رسول پورے کاٹ دی تو پہلے دہنے طرف کاٹی پھر اللہ کے رسول حضرت ابو طلح الانصاری کو بلایا اور کہہ دیا کہ تم لے لو پوری بال اللہ کے رسول نے دے دی اور پھر اس کے بعد بعض طرف اس نے کاٹی تو اللہ کے رسول اسی حضرت ابو طلح کو دے دی اور بتا دیا کہ یہ سارے مسلمانوں میں تقسیم کر دو تو اگر یہ جائز اگر برکت نہیں ہوتی تو اللہ کے کی رسول کیوں کی ہے تو صرف علماء میں اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کے بال اللہ کی رسول کے رسول کی ناک اللہ کے رسول کے تھوک اللہ کے رسول کے ناخون اللہ کے رسول کے کپڑا جو بھی اللہ کے رسول کے بدن کے حصہ ہے اور وہ الگ ہو گئے یا وہ اللہ کے رسول کے بدن سے وہ شامل ہوں گے جیسے کہ کپڑے ہیں چپل ہے یہ پگڑی ہے لاٹ ڈنڈا ہے یہ مبارک ہے اور علماء میں اتفاق ہے تیسرے حدیث یہ ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ام سلیم تم سلیم یا حضرت انس کی والدہ تھی وہ اللہ کے رسول کے لیے ایک چمڑے کی ایک چٹائے بنائی تھی اور لائے کہ اللہ کے رسول کے کبھی کبھی بلاتے تھے کہ اللہ کے رسول اس میں لیٹ جاؤ حضرت انس خادم تھے اللہ کے رسول, رسول کے اللہ کے رسول کی خدمت وہ آزاد گرد غلام تھے شریف انسان کی والدہ اللہ کے رسول کو مانتی تھی جیسا کہ اللہ کے رسول مدینہ پہنچے حضرت انس سے کہیں کہ اللہ رسول کے رسول کی خدمت کرو یہ بہت بڑی شرف اور منزلت کے مرتبہ حضرت انس نے پالی کہ اللہ کے رسول کو دس سال خدمت کی تو کہتے کہ ان کی والدہ ایک چٹائی لائی اور اس میں اللہ کے رسول لیٹتے تھے ظہر کے وقت تو اس میں جو اللہ کے رسول کے بال یا اللہ کے رسول کے پسینہ جب گر جاتا تھا تو ام سلیم اس کے بعد جمع کرتی تھی اور اس کو کسی برتن میں یا کسی میں جمع کرتی تھی اور اس کو حفاظت خوشبو کے ساتھ رکھ دیتی تھی حضرت انس فرماتے جبکہ انتقال ہونے لگا حضرت انس کے تو لوگوں کے حکم دی کہ میرے ساتھ وہ میرے بدن پہ لگا کے مجھے تدفین کرو ہو سکتا اللہ سبحانہ و تعالی یہ سفارش کریں گے یہ بخاری کے روایت ہے اور دوسری بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اور اس کے علاوہ بہت سارے حدیث ہیں تو سر اگر زیادہ دلیل پیش کریں گے تو ٹائم نہیں وقت یہ رہ جائے گا تو یہ چند میں نے تین یا چار دلیل پیش کی تو اللہ کے رسول مبارک تھے لیکن اس میں علما ہیں اس کے لیے دو شرط آج کل ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کل جیسا کہ دنیا میں آپ سنتے ہو کہ حیدرآباد میں اللہ کے رسول کے بال ہیں میں اللہ کے رسول کے بال ہے پتا نہیں کہا اللہ کے رسول کے ناخن ہے پتا نہیں کہا کیا اللہ کے کی رسول کے پگڑی ہے اپنا ملک میں اللہ رسول کے رسول کی تلوار ہے تو کیا ہم لوگ وہاں جا کے برکت حاصل کر سکتے ہیں میں نے خود دیکھا کچھ لوگ جاتے ہیں سفر کرتے اتنا لمبا چوڑا سفر کرتے کیوں کہ وہاں اللہ کے رسول علیہ سرم کے بال ہے میں اس سے برکت حاصل کرنا چاہتا تو کس طرح ہم لوگ یہ فائدہ اٹھائیں اس میں علماء کہتے تقریباً اہم دو شرط ہیں پہلا شرط یہ ہے کہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ چیز اللہ کے رسول کے ہے یعنی یقینی دلیل ہونا چاہیے آج کل دنیا میں جہاں بھی اکثر مورقین تقریباً چار پانچ سال پہلے لکھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول کے آثار میں تقریباً کچھ نہیں بچا کپڑا اللہ کے رسول کے ایک کپڑا تھا عباسی جو خلافہ تھے آٹھ سو سال تک ہر خلیفہ پہنتے تھے لڑائی میں برکت کے لیے لیکن جب آخری سن چھ سو چھپن میں یہ تتار یعنی مغول لوگ جب بغداد پہ حملہ کیے تو یہ خلیفہ کو قتل کر دیے تو اسی دن سے وہ غائب ہو گئے اللہ کے رسول کے انگوٹھی حضرت عثمان ابو بکر حضرت عثمان عمر حضرت عثمان جب پہنے تو اللہ کی مشیت تھی کہ وہ جا کے کنویں میں گر گئے اور غائب ہو گئے اسی طرح اکثر اللہ کے رسول کے آثار کپڑے ہیں تلوار ہیں اکثر غائب ہیں یعنی موجود ہے اللہ کے رسول کے موجود تھا لیکن اس زمانے میں کوئی پکا دلیل کوئی ثبوت نہیں کہ اللہ کے رسول کے کہیں بھی جاؤ وہ لوگ یہ فرضی طور پر بناتے ہیں کہ یہ ہنس لیکن حقیقی طور پر ایک بھی ثابت نہیں ہے اسی لیے جب ثابت نہیں ہوا تو وہاں تک جانا سفر کرنا اور یہ اس سے فائدہ اٹھانا یہ غلط ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ یہی یہ ہے تو کرنا چاہیے کر سکتے ہو لیکن اگر اور آج کل شک کسی سے بھی پوچھو کہ یہ پنا مسجد میں جو موجود ہے وہ کس طرح ہے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کے رسول کہیں اور آج کل لوگ اس طرح کھیلنے لگے ہم لوگ کے ملک میں خاص آپ دیکھو انڈیا پاکستان میں کہیں کہ فرضی اللہ کے رسول کے نعل مبارک بنا بنا کے لوگ بیچتے ہیں کس طرح فوٹو بنا بنا کے بیچتے ہیں اور لوگ خریدتے جا رہے ہیں بےقوف بنتے جا رہے ہیں اور ہر قبر پہ ہر مزار پہ کہتے ہیں ہم لوگ کے پاس اللہ کے رسول کے نعل مبارک کے نقص قدم ہے بھائی کہاں سے اتنا آ اللہ کے رسول اور جب فوٹو دیکھو تو دیکھو چپل اتنا ہی لمبا چوڑا ہے جو اللہ کے رسول کے پاؤں مبارک اتنے نہیں تھا تو لوگ فرضی طور پر بنا چکے ہیں اسی لیے انسان اس کے پیچھے زیادہ نہ لگے دوسرا شرط کیا ہے کہ کی انسان مومن ہو مسلمان ہو اگر کوئی انسان مشرق ہو شرک کرنے والا ہو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں بلکہ دسو یہ کوئی چیز پا جائے اور وہ مومن نہیں مشرق ہے تو جنتی کبھی نہیں بن سکتا ہے اللہ کے بہت سے لوگ آج کل ہم لوگ کے ملک میں گاتے ہیں کرتے ہیں کہ اگر کافر یا کچھ بھی اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کے ہاتھ اس پر لگ جائے تو جنتی بن جائے گا تو کس طرح یہ حدیث میں آتا ہے حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن بینسل بن جو حبیث آدمی تھے منافقوں کے سردار تھے یہ جب مرنے لگے یہ بڈھا آدمی تو یہ وصیت کی کہ میرا میرے تدفین کے بعد اللہ کے رسول کے قمیض سے مبارک لے کہ مجھے پہنا کے دفن کرو ان کو دفن کیا گیا ہے اللہ کے رسول کو بعد بتا گئے کہ اللہ کے رسول وہ اس طرح کہہ رہے تھے تو اللہ کے رسول قبر سے ان کو نکال کے اللہ کے رسول نے اپنے قمیض سے مبارک پہنا کے دفن کر دی اور اس کے بعد اللہ کے حکم آئے قرآن میں کہ کیسے منافقوں کے لیے تم جنازے کی نماز نہ پڑھا کرو نہ ان کے قبر میں تم کھڑے ہو جاؤ تو اللہ نے انکار کی حالانکہ اللہ کے رسول پہنا چکے ہیں انہیں کہ وہ ایک دھاگا لے لیے یا ایک بال وہ پورا مکمل قمیض پہن کے وہ دفن کیا گیا ان کو اور اللہ کے رسول کے جس میں مبارک لگ کے اس میں گئے تو پھر بھی کہیں نہیں آتا ہے کہ وہ جنت جہنم نہیں جائے گا بلکہ وہ جہنمی ہے اور کفر کے حالت پہ مرہ قرآن شاہد قرآن میں دلیل ہے تو شرط یہ ہے کہ مومن ہے مشرق نہ ہو اگر کوئی شرک کرنے والا ہے چاہے اس کے پاس کتنے بھی چیزیں ہیں وہ مبارک نہیں ہو سکتا ہے تو یہ بتایا گیا کہ نبی اور نبی کے طرح سارے انبیاء ہے یعنی یہ خاصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے انبیاء بھی اس میں شامل ہیں حضرت آدم بھی مبارک ہے حضرت موسا حضرت عیسیٰ حضرت داود ایوب یحییٰ عیسیٰ الیاس گلک جو بھی نبی جس کو جو اس کی نبوت ثابت ہو گئی وہ مبارک ہے اس کے بدن بھی مبارک ہے اور اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں کیا دلیل ہے حضرت موسا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے انتقال ہونے کے بعد ان کی لاٹھی ان کی چپلیں حضرت کے بھی کچھ نشانات اور کچھ چیز ایک صندوق میں رکھا گیا ہے اور بنی اسرائیل کہیں بھی جاتے تھے لڑتے تھے تو وہ تابوت رکھ کر لڑتے تھے تو اللہ سبحانہ اللہ اس صندوق کے برکت سے کیونکہ حضرت موسک کے اس میں نشانات ہیں اور اس کے بدن سے لگی ہے تو وہ اللہ وسلم کو جیت دلاتے تھے جو دشمن تھے ان لوگ کو راز پتہ چل گئے تو صندوق لے کر لوگ غائب کر دیے اس کے بعد وہ ہارتے گئے ہارتے گئے یہاں تک کی سڑک تین سو یا چار سو سال بعد یہ سور میں ہے طالوت اللہ سبحانہ و نے ایک نبی کو بھیجا کئی مدت کے بعد کیونکہ بنی اسرائیل بہت ہی گمراہ ہو گئے تھے کئی مدت کے بعد نبی کو بھیجا اور یہ نبی لوگ سے بتا دی کہ تم لوگ لڑنا چاہتے اپنی عزت تم لوگ واپس کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھ پر ایمان حضرت شمعون تھے وہ نبی اس وقت تاریخ نہیں دیا گیا ہے اور بتایا کہ اللہ کی طرف سے تالو کو بادشاہ بنایا گیا ہے وہ لوگ نے اعتراض کی تالو کیسے بنے گا وہ فلا کے بیٹا ہے وہ نہیں بن سکتا وہ مالدار نہیں ہے تو آؤ و نبیب نے بتایا کہ اللہ کے طرف سے یہ حکم ہے مانو چاہے نہ مانو یہی ہوں گے اس کے بعد کہا کہ وہ لوگ کیا دلیل ہیں کہنے لگی یہ تابوت جو کئی سو سال سے غائب ہے وہ فرشتہ لے کر تم لوگ کے سامنے اتریں گے تو اس کے بعد اتارا گیا اور اللہ سہد حضرت داود کے ہاتھ سے یہ کافروں یعنی جالوت کو قتل کروائے تھے تو یہ برکت ہے اور حضرت عیسیٰ بھی مبارک تھے ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے نام لے کر تو میت زندہ کبھی ہوتا تھا اور کبھی ہاتھ پھیرتے تھے تو کوئی شپایا بھی ملتی تھی تو اللہ کی برکت سے اور اللہ کی اجازت سے یہ مبارک ہوتے تھے تو سارے انبیاء اس طرح ہیں تو سارے انبیاء یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس صفت میں شامل ہیں تو اس لیے دلیل ہے کہ انسان برکت یہ کون مبارک انسانوں میں سوائے انبیاء امبیا صلیم علیہ صلاۃ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح سارے انبیاء کرام وہ لوگ مبارک تھے ذاتی ان کے مبدم بھی مبارک ان کے سارے اعمال بھی برکت ہے اس سے لوگ فائدہ اور برکت حاصل کر سکتے ہیں لیکن شرط کیا ہے کہ وہ ثابت ہو اور اس لوگ کے آثار جو ثابت ہے کہ ان لوگ کے ہیں وہی وہ ہیں لیکن یہاں سے مراد وہ آسار جو ان لوگ سے بدن سے اللہ کا یعنی وہ تچ ہو کے پھر الگ ہو گئے کپڑے چپلے لیکن یہ آ گئی مسئلہ کہ جہاں سے اللہ کے رسول گزرے یا جہاں سوتے تھے یا جہاں بیٹھتے تھے اس کو اس کے لیے برکت ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول بہت سارے رستوں میں اللہ کے رسول چلے اس کا مطلب نہیں کہ یہ راستہ پورا مبارک ہے کہیں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جہاں میرے قدم پہنچے وہاں میں وہ جگہ مبارک ہے نہیں جیسا کہ آج کل لوگ عوام کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اس کا مطلب یہ قبر یا جہاں اللہ کے رسول سوتے تو, تو عرش مبارک سے بھی افضل ہے یہ کہاں سے کہہ سکتے ہیں جو چیز ثابت نہیں ہوا ہم لوگ اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو گویا کی پہلی بات یہ ہے کہ بتایا گیا کہ انسانوں میں کون مبارک ہے انبیاء اور رسول ان لوگ سے ہم لوگ برکت حاصل کر سکتے ہیں اگر زندہ ہے یا اگر مردہ ہے تو ان لوگ سے ڈائریکٹ لیکن ان کے کی قبر پہ جانا اور ان کے نام لے کر کرنا یہ ثابت نہیں جیسا کہ ان شاء آئے گا تو یہ جائز ہے اور جو غیر جائز ہے کہ کسی کوئی بھی انسان اگر نبی کے علاوہ ہاں چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ کتنا بھی نیک سارا انسان ہو اس سے تبرک نہیں حاصل کر سکتے ہیں یہی اصل مسئلہ ہوتا ہے یہی آج کل جو مسلمانوں میں جو شرک ہے اسی وجہ سے آج کل بہت سے علماء کہتے ہیں یا جو علماء بنتے ہیں کہتے ہیں ہاں انبیاء تو مبارک ہے اتفاق ہے اولیاء بھی مبارک ہیں بھئی اولیاء کون ہیں اولیاء میں اختلاف ہے امبیا میں اختلاف نہیں ہے اولیا میں اختلاف ہے آپ کے نزدیک یہ ولی ہے میرے نزدیک ولی نہیں ہے صحیح کہ نہیں آپ کچھ ان کے حالات دیکھ لیے سمجھتے کہ یہ ولی ہے لیکن میرے نزدیک میرے نزدیک ولی نہیں ہے آپ کے نزدیک فلادی سالنے متقی ہے اور میرے نزدیک وہ مشرک تھا شیر کرتا تھا دھوکہ دیتا تھا آج کل بہت سے اس طرح ہر فرقے میں اس طرح دیکھو گے بڑا عالم لوگ اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور دوسرے فرقے والے اس کو گالی دیتے ہیں تو اس طرح کس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسی لیے کسی انسان لمبیا کے علاوہ کوئی مبارک اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کیا دلیل ہے پہلی یہ دلیل ہے کہ قرآن اور سنت میں ثابت نہیں ہے برکت جو ثابت کی گئی ہے وہ صرف اللہ کے رسول نے انبیاء کے لیے ثابت کی ہے اور کہیں نہیں آتا ہے کہ اولیا اور ناگ نیب سالوں سے تم لوگ برکت حاصل کرو اور اگر یہ جائز ہوتا تو اس امت کے سب سے افضل شخص کون ہے اللہ کے رسول کے بعد میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحیح کہ نہیں حضرت ابو بکر کے بعد عمر فاروق عمر کے بعد حضرت عثمان حضرت علی اسی طرح صحاب کرام ایک بھی دلیل نہیں آتا کہ لوگ ابو بکر کے پاس آتے تھے ان کے سامنے جھکتے تھے یا ان کے گھٹنے تک کے بل بیٹھ جاتے تھے یا ان کے چہرے پہ مسا کرتے تھے یا ان کی نشانات پر برکت کرتے تھے ایک بھی دلیل نہیں ہے اسی لیے صنعت سارحی میں اتفاق ہے اتفاق ہے کہ کسی ولی یا کسی عالم سے برکت نہیں حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ جائز ہوتا تو ان لوگ ضرور کرتے, ہیں. اگر, یہ ان لوگ ضرور کرتے ہیں. اگر یہ جائز ہوتا تو ضرور وہ لوگ کرتے ہیں. اور جیسا کہ مشہور ہے کہ لوگ دور دور سے آتے تھے حضرت صحابہ کرام نام سے ملنے کے لیے لیکن کبھی نہیں آتا کہ وہ لوگ آ کے کہتے اے صحابی اے اللہ کے رسول اے صحابہ رسول تم میرے لیے یہ کر دو یا میں تمہارا ہی نشان لے لوں میں تمہاری ٹوپی لے لوں گا نہ یہ نہیں صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ کرتے تھے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عورت نے بہت خوبصورت کوئی سویٹر یا کوئی کپڑا یا کوئی درخت بنا دی تو اللہ رسول کو بہت پسند آئی اللہ کا رسول جیسا کہ پہن لیے ایک آدمی آیا کہ اللہ کا رسول مجھے دے دو صحابہ کرام کو سارے لوگ کو بہت ہی تکلیف ہوئی اور سارے لوگ اس بندے کو بہت پھٹکانے لگے اللہ کے رسول نے وعدہ کی کہ آپ کو دے دیں گے پھر اللہ کے رسول جب گھر واپس آئے تو اتار کے ان کے لیے بھیج دی لوگ نے اس کو پھٹکارا کہ آپ کیوں مان لی وہ لوگ کہنے لگے وہ کہنے لگے کہ مجھے اس چیز کی خواہش تھی کہ مجھے مل جائے یا بس بہنے کے لیے میں سوچتا ہوں کہ مرنے کے بعد میں اپنے لیے میں پہن کے مجھے تدفین کیا جائے یعنی برکت کے لیے تو صحابہ کرام اللہ کے رسول سے مانگتے تھے حدیث میں آتا کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول رو کرتے تھے تو ایک قطرہ زمین پہ پانی نہیں گرتا تھا اللہ کے رسول عموماً اجازت نہیں دیتے جلدی ایک واقعہ میں اللہ کے رسول نے اجازت دی تو ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے لوگ دوڑتے تھے اور یہ چیز کبھی صاحب کرام کے ساتھ کوئی نہیں کی حالانکہ اس امت میں اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت کے سب سے افضل انسان کون ہیں نہ کوئی ولی نہ کوئی پیر نہ کوئی بابا جو آج کل ہزاروں بیٹھے ہیں وہ لوگ نہیں اب بکر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ سب سے افضل انسان ہیں جیسا کہ ان کو جنت کی بھی اشارت دی گئی پھر بھی جنتی ہیں اور اس کے علاوہ کئی صاحب ان لوگ کو خوشخبری دی گئی کہ جنتی ہیں پھر بھی کہیں نہیں آتا ہے کہ ان لوگ کے نشانات ان کے بدن سے لوگ برکت حاصل کرتے تھے تو اسی لیے صرف اللہ کے رسول اور انبیاء ذات انوں کے ذات سے برکت حاصل کر سکتے تبرک کے لیے یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں باقی کے لیے نہیں لیکن علم صالحین ان کی دعا کی برکت تو ہے یعنی اگر کوئی انسان نیک صالح مل جائے شریف و نماز پڑھتا متقی پرہیزگار تو اب اس سے دعا مانگو کیا میرے لیے دعا کر دو یا جیسا کہ آپ کی کوئی تقریب ہو تو سکے تو میری دعا کر دو یہ جائز ہے یا آپ مجھے نصیحت دو آپ کی نصیاحت میرے دل تک پہنچتی ہے تو یہ برکت ہے اس کے کام اور دعا میں لیکن ذاتی طور پر بدن پہ یا کپڑوں پہ یا اس کے جو بھی چیز ہے اس سے نہیں آج کل افسوس کے بعد کیا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اگر بڑا پیر بن گئے تو لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں پاؤں ٹونتے ہیں کیا کیا, کیا چاٹتے ہیں نانا بابا بیٹھے رہتے ہیں اس کی شرمگاہ عورتیں چھوتی ہیں اس کے کیا کیا گندگی ہوتی ہے مسلمان کیسے اس سے راضی ہوتا ہے آج کل کیا مسلمان کی یہ حال ہوگے کیوں کو دیکھ کر رلایا کیوں لوگ اتنے گرے گزرے ہو گے کہ ان لوگ کے کوئی بھی دین صحیح باقی نہیں رہ گئے اسی لیے غلط ہے انسان یہ وجہ کیا ہے تبرک ہے کیونکہ لوگ کہتے بابا مبارک ہے ارے وہ برکت دیتا ہے چلے جاؤ تو لوگ دوڑ کے جاتے ہیں اگر ہر ایک جانتا کہ اللہ کے رسول انبیاء کے علاوہ کوئی مبارک نہیں ہے تو کوئی ایسے جانوں کے پاس کوئی نہیں جائے گا نہ ان کے سامنے کوئی جھکے گا نہ کے پاؤں نہ ان کی چپل کوئی چاٹے گا جس طرح لوگ چاٹتے ہیں کسی نے دو دن پہلے کوئی چپل دکھائی کدی دیکھو کس طرح یہ بابا کے چپل چاٹ رہے ہیں کتنا انسان کی طرف انسان گر جاتا ہے یہ عمل بھی کرنے لگتا ہے اور یہ انڈیا پاکستان میں یہ سلطان کی حالت ہے تو دیکھیے شیر خرافات کہاں منتشر ہیں کہ لوگ چپلیں بھی چاٹنے لگے لوگ کل گندگی بھی چاٹیں گے ایک بابا ایک سال پورا نہاتا نہیں ہم لوگ کے ملک میں کچھ ایسے ہیں ایک سال میں ایک بار نہائیں گے اس کے پانی کے لیے لوگ لڑیں گے کون سی برکت ہے یہ حماقت ہے اور یہ بےقوفی ہے یہ شرک ہے اور کفر ہے اعوذ باللہ اگر انسان اسی حارت پہ مرتا ہو تو اس کی نجات کبھی نہیں ہوگی تو اس سب کرنے والے انسان اگر عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ برکت دیتا ہے یہ پہنچاتا ہے یہ خیر کیسا کچھ کرے گا تو شرک اکبر ہو سکتا ہے اور اگر انسان بےقوفی میں کرتا نہیں سمجھ پاتا تو شرک کا اثر ہے پھر بھی ہر حال میں انسان کو اس سے بچنا چاہیے یہ انسانوں کے بارے میں اس کے بعد دوسرے قسم کے توسل یہ نہیں تبرک کہ انسان عبادتوں سے تبرک کر سکتا کہ نہیں تبرک بتآ عبادت ہے شرط یہ ہے کہ وہ عبادت ثابت ہو دیکھیے ہم ہر قسم ذکر کرتے جو جائز ہے اس میں شرط لگایا جاتا ہے اب یہ میں کہ شرط بتائے گیا کہ وہ ثابت ہو اور وہ انسان مسلمان ہو اور عبادت طاعت اللہ سبحانہ و کی عبادت کرنے میں اور عبادت کے ذریعے سے ہم لوگ برکت حاصل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے علماء میں اتفاق ہے لیکن شرط یہ کہ عبادت ثابت ہو مثال کے طور پر انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز سے برکت حاصل کرتا ہے کہ نہیں انسان نماز پڑھتا ہے تو برکت کو امید رکھتا کہ مجھے اللہ کے اسلوام ملے گا اللہ یہ نماز کی برکت سے مجھے اللہ زندگی میں توفیق دیں گے دنیا یہ نماز پڑھنے سے یہ بھی ایک برکت ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کریں گے ہم لوگ اس کے ذریعے سے پحاشی اور بدکاری سے دور ہٹیں گے تو یہ ٹھیک ہے روزہ بھی مبارک ہے انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے روزہ رکھنے سے انسان اپنی شہوت کو قتل کرتا ہے روزہ رکھنے کی بہت ساری فضائی یہ برکات ہے اور یہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ تقریباً رمضان میں ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح زکوٰۃ دینے میں انسان برکت حاصل کرتا ہے زکوٰۃ دینے میں انسان کے مال پاک ہو جاتا ہے انسان کے نفس پاک اور اللہ باقی باقی امور میں باقی چیزوں میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں اور انسان کی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں اللہ کے رسول فرماتے مت داؤ مربع تم صدقات کہ اپنے بیماروں مریضوں کو علاج کرو صدقہ ادا کرنے میں یعنی آپ یہاں صدقہ دیتے ہو اور وہاں آپ کے مریض کا علاج ہو جاتا ہے یہ بھی ایک برکت ہے یہ ثابت ہے اس لیے ہم لوگ کریں گے حج کے ذریعے سے بھی برکات ہے اللہ کے رسول فرماتے کہ حج اور عمرہ غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہیں غریبی اور گناہ دونوں جس طرح لوہے آنکھ لوہے بھٹے کو صاف کرتے ہیں. اس طرح ہم لوگ آج کل حج نہیں کرتے ہیں عمرہ نہیں کرتے کہتے ہیں پیسہ نہیں حالانکہ اللہ کے رسول الٹا بتاتے ہیں کہ کرو برکت اللہ مال میں برکت ڈالیں گے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں برکت کی امید سے اور قرآن کی برکت جیسا کہ ثابت ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھنے میں برکت ہے قرآن کے چناؤ کرنے میں برکت ہے یاد کرنے میں برکت ہے عمل کرنے میں برکت ہے اس کی برکت سے بھی ہم لوگ عناج بھی کر سکتے ہیں جھاڑ پھون کوئی بھی مارک اس پر قرآن کے آیت پڑھ پڑھ کے دم کرو لیکن شرط یہ ہے جیسا کہ دم کے مسائل میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ثابت ہو اگر انسان کو اس سے عمل کرتا قرآن کے ذریعے سے جو ثابت نہیں ہے تو اس سے برکت نہیں کر سکتا انسان مثال کے تو پر دیا گیا بات کہ جیسا کہ تاویز لٹکانا چاہے قرآن کے آیات ہو تو یہ طریقہ بتایا نہیں گیا اس لیے اس کے برکت اس طرح کا لینا غلط ہے اسی طرح ہر نیکی میں اللہ نے برکت رکھی ہے والدین کی تعداد کرو گے تو اس کی بہت بڑی برکات ہے آپ کے روزی میں برکت ہے آپ کے اولاد آپ کے باپ مانیں گے پڑوس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو گے اس میں بھی برکت ہے نیکی کے حکم دو گے اس میں بھی برکت ہے برائی سے روکو گے تجھ میں تو ہر اور ہر عبادت میں برکت ہے شرط یہ کہ وہ ثابت ہو اگر یہ عبادت ثابت نہیں ہے تو پھر اس سے برکت لینا غلط ہے میں مثالیں دوں گا نماز جیسا کہ بہت سے نماز لوگ ایجاد کر دی جس کا کوئی خصوصیت نہیں ہے بارہ ربیع الاول ہے اس میں کچھ لوگ خاص نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ پڑھو گے تو یہ فائدہ ہے شب مہاراج شب برات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ عبادت اتنا رکعت پڑھو گے تو یہ برکت ہوگی یہ فائدہ ہوگا یہ گناہ تمہارے ختم ہوگا لوگ الگ الگ عبادت کی ایجاد کر دی اور الگ الگ نماز صلاح الرغائب کیا کہ نماز یہ بدعات ہے اسی لیے جب یہ بدعات ہے تو اس میں برکت نہیں حاصل کر سکتے ہیں روزے میں بھی اس طرح ہے اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے جیسا کہ خاص کی اس دن فضیلت ہے حالانکہ اس میں فضیلت ثابت نہیں ہوئی تو یہ بدات ہو گئی اس لیے اس سے برکت نہیں حاصل کر سکتے ہیں قرآن کی تناؤ کتنا برکت ہے لیکن اگر انسان الگ اس اسٹائل سے پڑھتا ہے کہ قرآن جیسا کہ کچھ آیات یہاں پڑھ لیتا ہے کچھ لکھ لیتا ہے لٹکا لیتا ہے گردن پہ کہ میری حفاظت ہوگی یا قرآن خانی کرتا ہے یا تو دکان کھولنے کے وقت صرف قرآن کو اوپر رکھتا ہے لٹکانے کے لیے تو قرآن کی برکت اس طرح ہم کو نہیں بتایا گیا تو ضرورت یہ ہے کہ عبادات میں جو برکت ہے طلب کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ کے رسول سے ثابت یا قرآن مجید سے میں ثابت اگر ثابت نہیں ہے تو کتنا بھی اچھی نیت کرو وہ مبارک نہیں ہے اب کل کل کون سے دن ہے کل بارہ ربی الاول ہے اور اس کے بارے میں تو بہت دروس ہو چکے ہیں بتایا گیا کئی بار کہ وہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ بارہ ربی الاول کو اللہ کے رسول نے اس دن آیا اللہ کے رسول کی نزدیک تو تیئیس بار ہے ڈبوت کے بعد ہر سال ربی الاول کبھی نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نے کا آج بارہ بھی لو اس میں خاص نماز رکھو خاص روزہ رکھو اس میں جلوس نکالو صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے محبت حد سے زیادہ کرتے تھے بلکہ کیا حد سے زیادہ بلکہ یعنی لوگوں سے زیادہ کرتے تھے ان لوگ کے کوئی تاریخ میں اس کا مثال نہیں ہے کسی بھی تاریخ میں جاؤ حضرت موسا کے بھی جو دوست تھے جو ان کے ساتھی تھے کم لوگ تھے جو مخلص تھے اس لیے حضرت بار بار ان لوگ سے تنگ ہوتے تھے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ کم لوگ تھے اور پوری تاریخ میں صحاب کرام کے کوئی مثال نہیں ہے محبت کرنے میں تو پھر بھی وہ لوگ کبھی اس طرح نہیں نکالے کبھی یہ جلوس نہیں کی بلکہ علماء میں بڑا اختلاف ہے کہ بارہ کے ہوا ہے منالت مناد ہوئی ہے کہ نو کو یا آٹھ کو اتنا بڑا اختلاف ہے علماء میں اور کوئی بھی دلیل نہیں ہے تک اللہ کے رسول سے سرعی ثابت کوئی یہ طریقہ ہے بلکہ اگر یہ سنت بھی ہوتا اور لوگ جو آج کل اس میں بدعات خرافات کرتے گناہ کے کام کرتے ہیں تو پھر بھی کبھی کبھی سنت پر منع کیا جاتا ہے پابندی کی جاتی ہے اگر اس میں لوگ اس کے ذریعے سے شرک اور خفر کے کام کرتے ہیں تو بہرحال اس میں کوئی خیریت نہیں ہے اگر تمہیں محبت ہے اللہ کے رسول سے تو پوری سال کرو اگر تمہیں محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہر عمل میں دیکھو ہم لوگ آج کل صرف ایک ہی دن پورے سال میں محبت ظاہر کرتے ہیں اور پورے سال اس طرح گزر جاتا نہ کوئی نماز نہ کوئی عبادت سیکھ سے نہ کوئی بدعات خرافات میں مبتلا ہے اور جب یہ دن آتا کہتے عاشق رسول بن جاتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول اطاعت کرنا اسی کے متعلق بہت درس ہو چکا اور موضوع بھی لمبا ہو جائے گا وقت رہے گا تو ہو سکتا ہے آخری میں دلیل پیش کریں گے ورنہ وقت نہیں رہے گا تو کافی ہے انشاءاللہ تو اسی لیے قسم کے تبرک۔ پتا گیا کہ یہ کہ انسان عبادات کے ذریعے تاعت کے ذریعے تبرک حاصل کر سکتا ہے شرط یہ کہ وہ عبادت ثابت ہو اور جو عبادت ثابت نہیں ہے اس سے اس سے طاعت لینا اس سے تبرک حاصل کرنا غلط ہے نہ اس میں برکت ہے نہ کچھ ہے چاہے آپ کی نیت کتنا اچھی ہو اللہ کے رسول بار بار روکتے تھے کہ تم لوگ منامل عمل علی ہے امرون افہر جس نے ایسے عمل کی دین میں اور ہم لوگ کے شریعت میں ہو نہیں ہے تو مردود ہے الیکم سنتی تم لوگ میرے سنت پر پابندی کرو اور خلافا رشدی کے سنت پر پابندی کرو بدعات کو چھوڑ دو یہ اللہ کے رسول کے بہت سارے عدلات بہت سارے احکامات ہیں تو اسی لیے عبادت کرو اسی جو اللہ کے رسول سے ثابت اسی میں خیر اور برکت اور ثواب ہے اور جو بھی عبادت آپ کرتے ہو ثابت نہیں ہے نہ اس میں خیر ہے نہ اس میں برکت ہے نہ اس میں ثواب ہے بلکہ اس میں گناہ ہے تیسری قسم یہ ہے کسان برکت اگر حاصل کرنا چاہتا ہے کچھ لوگ یار برکت اماکن میں ہے یہ جگہوں پہ کچھ جگہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ مبارک ہے اور لوگ بھی جگہوں سے بھی برکت حاصل کرتے کہ نہیں کون سے ثابت ہے ممنوع ہے اور کون سے مشروع اور کون سے ممنوع ہے دیکھیے اللہ کے رسول سے ثابت ہے کچھ جگہ کے برکت اللہ کے رسول نے ثابت کر دی کیا ہے جیسا کہ مسجدیں مسجد مبارک جگہ ہے یہ جو بھی مسجد اللہ کے لیے صحیح طریقے سے بنائی گئی وہ مبارک ہے خاص کر تینوں مسجد تینوں مسجد کون سے مسجد حرام مسجد اقصا مسجد نبوی مسجد اقصا اس میں عبادت کرنے کی فضیلت بیٹھنے کی فضیلت نہیں کوئی انسان کہتا میں جا رہا ہوں مسجد حرام میں سوگا وہاں باپ باپ باپ بیٹھوں گا کہیں گے تو تھوڑی سواگ ملے گا یہاں مقصد ہے کہ نماز پڑھنا عبادت کرنے کے لیے اس لیے اللہ کے رسول ہیں کہ سلاطن فی المسجد الحرام نماز مسجد حرام میں نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے ایک لاکھ اور میری مسجد میں ایک ہزار اور مسجد اقسام میں اختلافات روایت میں لیکن اکثر پانچ سو ہے تو یہ نماز کی برکت ہے اسی طرح مسجد قبا مبارک ہے اللہ کے رسول فرماتے اگر کوئی انسان اپنے گھر میں وضو کر کے پھر جاتا ہے مسجد قباد و رقط ہے تو عمری کے ثواب حاصل ہوتا ہے ہر مسجد مبارک ہے لیکن مبارک کس طرح برکت اس سے اٹھایا جائے جس طرح ثابت مسجد یہ مبارک ہے اس کا مطلب نہیں کہ ہم لائٹوں کو بھی آ کے چاٹے جیسے کہ لوگ کرتے ہیں یا پوچھا لگا یا یہ گمبد جیسا کہ لوگ مسجد حرام میں جاتے ہیں تو بھی دیکھو گے ستونوں کو بھی بوسا لیتے ہیں باہر کے جو کھمبے ہیں اس پہ بھی بوسا لیتے ہیں آپ کہیں بھی جاؤ گے تو وہ بھی بوسا لیتے ہیں کچھ لوگ بلکہ کچھ چیز وہاں سے اٹھا کے اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں کہتے ہو تو مسجد حرام کے وہ چیز ہے یہ کہاں سے آیا لوگ دیکھ وہاں دیکھنے کے بعد کتنا افسوس ہوتا اب میں نے ابھی تقریباً تین ہفتہ پہلے کچھ عورتیں چانی سے آئے تھے مسلمان تھے ابھی افسوس کے بعد میں نے دیکھا کس طرح ان کو سکھایا جاتا ہے اب وہ یہ حقیقت لوگ پہلے چٹکلا سناتے تھے لیکن میں نے خود اپنے آنکھ سے دیکھی جب سستا کے نماز پڑھی گئی کیا ہے کہ مسلم نثار بھی لکھا تھا اب عورت جانتی نہیں ہے تو اس کو بہت بار بار لگی لینے لینے. سمجھ رہے کہ عربی میں کچھ اللہ کے نام لکھا ہوگا کوئی چیز میں لکھا ہوگا تو اس کو بار بار بوسہ لے رہی یہ پہلے چٹکلا مذاق اڑاتے تھے کچھ لوگوں پر اور میں نے اپنے آنکھ سے یہ دیکھی تو دیکھیے لوگ کہاں تک پہنچے کہ ہر مسجد کی اس طرح چاٹیں گے تو کیا رہ جائے گا مسجد کے برکت کے معنی کہ اس میں عبادت کرنے کی برکت ہے نماز پڑھنے یعنی درس دروس بیٹھنے کے لیے درست دروس سننے کے لیے اس میں قرآن کی تلاوت کرنے کی تصویر یہ فضیلت ہے تو جگہوں کی جو برکت ہے کچھ چیزوں کے ثابت ہے لیکن اس طرح تم برکت حاصل کرو جو ثابت ہے اسی طرح جگہوں میں مسجد یہ کعبے کی بھی فضیلت ہے اور کعبے کی بڑی فضیلت ہے اللہ قرآن اور کعبے کے بارے فرماتے ہیں انکت مبارکت مکے میں جو سب سے پہلا گھر یعنی کابہ ہے جو مبارک ہے وہ وہی پہلے سب سے زمین میں وہی گھر بنایا گیا ہے تو مبارک کہاں گئے تو اس کی برکت کیا بک کی کس طرح لیا جائے کہ اس کے طرف نماز پڑھنا یہی برکت ہے لیکن پورے دیوار کو ہم مسا کریں ہر کونے پہ جا کے بوسا لیں جیسا کہ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ بلکہ اس سے کپڑا کاٹ کے گھر میں لے آتے تبرک کے لیے یہ سب غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حجر اسود صرف, صرف لیتے تھے اور جو رکنی شامی رکنی مانی اس کو چھوتے تھے بس یہی عمل ثابت ہے اور یہ اسود سے دروازے تک جس کو یہ, یہ انسان وہیں دعا کر سکتا ہے یہ ملتظم جو ہے اس بھی انسان اس میں ہاتھ لگا کے دعا کر سکتا ہے اور تو کرنا یہی برکت ہے لیکن لوگ جس طرح بوسا حجر حضرت کے علاوہ اور, اور چیزوں کو بوسا لیتے ہیں کوئی پتھر گر گئے تو جیب میں رکھ لی عطل لگا کے کپڑا پوچھ پوچھ کے وہ لے جاتے غلط ہیں غلط ہے حضرت معاوی حدیث میں آتا ہے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ ایک بار شام سے آئے اور کعبے کے چاروں طرف چھو رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ اللہ عمر ابن عباس زیادہ امکان ہیں وہ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول صرف اس کو بوسلے اور اس کو چھوتے تھے تو حضرت معاویر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب کعبہ ہیں فضر عباس نے کہا تو ہم لوگ اللہ کے رسول نے یہی سکھائے تو اس نے کہا ہاں تمہاری بات صحیح تو ہر چیز سونا نہیں اس طرح تم برکت کا سے لو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نہ کہ اپنی مرضی سے اسی طرح بہت, بہت جگہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ مبارک ہے قرآن میں وادی مقدس مبارک وہ شجرہ مبارک ہے یا وادی مبارک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسا جہاں پہلے بار اللہ سے ہم کلام کی ہے اللہ کے موسا جب شام سے یہ مدین سے مصر کی طرف لوٹ رہے تو ایک وادی سے گزرے یا وہیں سے کچھ نور دیکھے یا کچھ روشنی دیکھی تو وہ گئے رات میں اور پھر اللہ کی آواز آئے کہ تم وادی مقدس میں تو مبارک وادی ہے لیکن معنی نہیں کہ مبارک وادی کہ ہم جا کے اس میں بیٹھیں یا اس کے پتھر جمع کریں مبارک ہے حضرت موسا کے لیے برکت اللہ نے رکھی کیونکہ اس کو نبی بنایا لیکن وہ برکت ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اسی طرح اللہ کے روس شریف میں مبارک ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے منبر اور میرے گھر تک یعنی حضرت اللہ کے رسول کی قبر ہے یہ روضہ شریف اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول الرماتی جنت کے ایک حصہ ہے لوگ اس کے لیے لڑتے ہیں مار پیٹ ہوتی ہے کہیں نہیں آتا کہ اس میں نماز پڑھنے کے فضیلت ہے اللہ کے رسول اتنی بتا دی کہ جنت کی حصہ ہے اس کا مطلب نہیں کہ ہم جا کے اس میں زبردستی لڑائی کریں بیٹھیں کہ اس کو چوہے چاٹیں نہیں آتا مبارک ہے دعا کرو کہ اللہ آپ کو جنت میں آپ کو داخل کرے اللہ کے رسول اسی طرح بتاتے ہیں دریائے نیل اور فرات جو عراق میں ہے نیل مصر میں ہے سودان میں ہے اور سیحون جی یہ چار ندیاں جنت کی ندیاں ہیں تو انسان کہتا ہے میں نیل جا رہا ہوں کیوں تیرنے کے لیے پانی وہاں سے لاؤں نہیں وہ تو جنت کے ہے مبارک وہیں ہوگا لیکن دنیا میں اس کا حکم کچھ نہیں تو اسی لیے انسان برکت جس طرح اللہ کے رسول بتائی اسی انداز سے لینا چاہیے اسی طرح اللہ کے رسول نے حجر رسود کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بوسہ لینے لگے کیا کہنے لگے واللہ انی لعلم انک حجر کہ مجھے اللہ کی قدر مجھے پتا کہ تم پتھر ہو اور نہ تم نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ اور اگر اللہ کے رسول کو میں نے نہیں دیکھتا کہ اللہ کا رسول تمہیں بوسہ لے رہا تو ہم کبھی نہیں لیتے لیکن صرف سنت کی اتباع میں میں لے رہا ہوں اور یہ بخاری کی روایت ہے اسی لیے انسان یہی عقیدہ رکھے کہ یہ مبارک جگہ ہے کس طرح فائدہ اٹھائے جس طرح اللہ کے رسول نے فائدہ اٹھائے لیکن ہم تعدی کریں تجاوز کریں یہ بھی کرے وہ بھی کریں نہیں حدیث میں آتا کہ اللہ مدینے کے رسول نے مدینہ کے فضیلت بتائی کہ جو انسان اس میں مرتا ہے امید ہے کہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا مدینے میں کی فضیلت اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو انسان اگر وہاں جاتا ہے صبر کرتا ہے اس کی پریشانی میں اور اسی میں مرتا ہے تو اور مومن ہے تو انشاءاللہ برکت ہے اس کے لیے سفارش ہے لیکن انسان کہتے ہیں مدینہ مبارک ہے چلو ہر زمین کو میں اس میں پوچھا لگاؤں ہر زمین میں میں بیٹھ جاؤں کہیں گے کہاں طریقہ آیا ہے اللہ کے رسول بتایا کہ ارد المقدس یہ مسید اقسہ اللہ بارکنا حولا ہے مسید اقسہ سے گرد یہ مبارک جگہ ہے یعنی اس میں اللہ نے لوگ کے برکت رکھی ہے لوگ پیداوار زمین میں اعمال میں برکت ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم اگر اس میں رہیں گے تو ہم جنتی ہیں تو طریقہ اللہ کے رسول نے بتا مبارک ہے اور اس کا طریقہ بھی کتاب و سنت میں ثابت ہے تو یہ کچھ جگہوں کے مبارک بتایا گیا ہے جس کی طرح اس سے فائدہ اٹھایا برکت حاصل کرے جس طرح قرآن اور سنت میں ثبوت ہے اور اس سے تجاوز کرنا ابداط ہو جاتی ہے اور غلط کام ہو جاتا ہے بلکہ انسان اگر عقیدہ بھی رکھتا ہے تو کے سخت تک پہنچ سکتا ہے اور اس میں جگہوں میں بہت سی جگہ جو لوگ اس کو مبارک سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ممنوع ہیں وہ ایک ثبوت نہیں ہیں اور اس میں بہت سارے صورتیں ہیں بہت جگہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گزرے اور وہاں بیٹھے لیکن اللہ کا رسول کبھی اس کو مبارک نہیں کہے تو اس کو مبارک نہیں کر سکتے مثال آج کل لوگ جیسا کہ مکہ جب جاتے تو کیا کرتے محنت کر کے دو گھنٹہ اوپر جا کے غار ایرہ میں بیٹھ جاتے ہیں صحیح کہ نہیں کہتے مبارک جگہ اللہ کے رسول وہاں بیٹھتے تھے کہیں گے اللہ کے رسول بیٹھتے تھے اور اللہ کے رسول نے عبادت کی لیکن ایک بھی دلیل نہیں آتا کہ اللہ کے وسلم نے نبوت حاصل کرنے کے بعد کہ اللہ کے رسول سلم گئے اللہ کے ایک دو بار گئے تم کو پھر دوبارہ حضرت جبری سے ملنا تھا تو اللہ کا رسول ایک دو بار گئے لیکن اس کے بعد کبھی اللہ کے رسول نہیں گئے نہ کبھی صحاب کرام سے یہ کہا کہ وہ مبارک جگہ ہے چلے جاؤں بیٹھو وہیں کہیں نہیں آتا اللہ کا رسول غار فور میں ہجرت کے وقت گئے اور کہیں نہیں آتا کہ وہ مبارک ہے اللہ کے رسول سلم دارالعقام میں جمع ہوتے تھے کہیں آتا کہ وہ مبارک ہے اللہ کے رسول کی ولادت جیسا کہ آج کل وہ کہتے ہیں کہ مکتبہ میں آج کل موجود ہے مکہ یہ مروہ کی طرف ہے وہاں ولادت ہوئی ہے کہیں نہیں آتا لوگ وہاں جا کے مسا کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں زبردستی کہاں آتا ہے کہ یہ مبارک ہے تو اسی لیے جگہ جہاں اللہ کے رسول گزرے اور اس میں ایک بار اللہ کے رسول نے بتایا کہ مبارک ہے تو اس سے برکت نہیں حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے رسول مدینے میں کتنا جگہ ہیں کہا جگہ اللہ کے رسول بہت جگہ چلے تو کبھی نہیں آتا کہ مبارک ہے لیکن کب مبارک ہوگی اگر اللہ کے رسول خود ہی زبان مبارک سے کہہ دی کہ مبارک ہے تو مبارک ہے ورنہ وہ مبارک نہیں اور کہیں نہیں آتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے بعد غار حیران میں جا کے چڑھتے تھے یا غار فار میں جا کے بیٹھتے تھے یا کسی اور جگہ میں ایسے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ اس میں برکت ہے ہاں کچھ صاحب کر بن عمر سے ثابت ہے کہ کہیں کہیں اللہ کے رسول جہاں آرام کرتے محمد میں چکر کرتے تھے لیکن کبھی نہیں کہتے کہ مبارک ہے کہ ہم کریں گے تو یہ برکت ہے یہ ثواب ہے میرا عمل اور افضل ہوگا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے یہ لوگ اپنی مرضی سے یہ کرتے جیسا کہ کچھ لوگ غار یہ پتا نہیں کہا کیا کہ کرتے کہ اللہ کے رسول نے کی کہیں نہیں آتا ہے جو چیز ثابت ہے جو جگہ اللہ کے رسول نے مبارک نہیں بتائی کہ اللہ نے نہیں بتایا تو اس کو مبارک نہیں کہہ سکتے ہیں اسی طرح بہت جگہ اور لوگ جیسا کہ اس کو مبارک سمجھتے ہیں آپ ہم لوگ کے ملک میں کتنا شریف شہر ہے کوئی مزار شریف ہے کوئی اجمیر شریف ہے کوئی کہ شریف ہے اس کو زبردستی شریف اور مبارک بنا دی کہاں سے آئے کہ وہ شریف ہے قرآن سے ثابت کرو سنت سے ثابت کرو کہیں گے نہیں بابا اصل وہیں دفن ان کو کیا گیا تو پھر بابا کے دفن ہونے سے کیا جگہ شریف ہو جاتا ہے یہ سوچنے کے بعد ہے اور اگر ہمیں کہتا ہوں کہ مبارک ہو جگہ تو اس کے مطلب آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ نے اس پہ برکت ڈال دی اور تم کو کس طرح کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی اگر تم اگر یہ بات صحیح ہے تو تم جھوٹا ہو اور اللہ پر اختلاف پردازی کر رہے ہو اللہ ہیں اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایسی باتیں ڈالتا ہے جو اللہ نے نہیں کہی تو یہ بہت ہلاکت ہے اس لیے غلط ہے ہم لوگ کہا آج کل کیا کیا شریف بندے جگہ ہے شہر ہے مکان ہے لوگ جاتے ہیں پانی ہے لوگ اس میں نہاتے کہتے یہ مبارک ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور کہتے یہ مبارک ہے غلط ہے جو جگہ اللہ کے رسول نے اس کو اس مبارک نہیں بتائی ہم لوگ اس کو مبارک کبھی نہیں کہیں گے اور جو القرآن نے نہیں بتایا اس کو مبارک نہیں کہیں گے تو اس لیے یہ کیا ہے یہ تبرک ممنوع ہے اور مشروع صرف وہ جو جگہ بتایا گیا ہے اور اس انداز سے کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نمبر چار یہ ہے کہ بار اوقات سے تبرک حاصل کر سکتے کہ نہیں کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں برکت ثابت ہے کچھ اوقات کے برکت ثابت ہے اور کچھ اوقات سے برکت آج کل جو لوگ کرتے اکثر ثابت نہیں ہیں کون سے ممنوع ہے اور کون سے مشروع ہے پہلی یہ جو مشروع ہے جو جائز ہے جو ثابت ہے اس میں مہینوں میں تو ثابت ہے کون سے مہینہ سب سے افضل مہینہ آپ بھی مجھ سے پوچھ رہا ہوں رمضان <خصف> ہے اور رمضان مبارک ہے اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب رمضان داخل ہوتے تھے اتاکم شاہر مبارک ایک مبارک مہینہ آیا تو رمضان کے مہینہ مبارک ہے اس کے پورے دن اور رات مبارک ہے اور اس کے آخری عشرہ سب سے بڑی برکت والے ہیں اسی طرح شابان کے مہینہ بھی مبارک ہے اللہ کے رسول اس کے اکثر میں روزہ رکھتے تھے اسی طرح اللہ کے رسول عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت بتائی ہے تو وہ بھی مبارک ہے محرم کے مہینہ مبارک ہے اس اللہ کے رسول اس کے روزہ سب سے افضل روزہ ہے یہ چار اہم مہینہ ہیں جو اللہ کے رسول کے بارے میں بتائے لیکن کس طرح اس کی برکت حاصل کریں گے جس طرح اللہ کے رسول نے کی ہے مثال کے طور پر شعبان کے فضیلت اللہ کے رسول بتاتے کہ اللہ کے رسول اکثر شعبان کے روزہ صرف رکھتے تھے کوئی کہتا ہے مبارک ہے چلو میں نماز اس میں خوب پڑھوں گا خوب روزہ رکھوں گا اور خوب اس میں عمرہ کروں گا اور خوب یہ کروں گا کہیں گے یہ باتیں کہاں سے آگے اس کی برکت صرف بتا گے کہ روزہ رکھو بس نماز عام ایام کی طرح نماز پڑھو خاص مزید کرنا غلط ہے لوگ جیسا کہ آج کل رمضان کے مبارک مہینہ تو اس میں جو بھی عبادت کرنا کرو ہر عبادت مبارک ہے اسی طرح جیسا کہ ذلحجہ کے پہلے دس دن اس میں ہر عبادت انسان کر سکتا ہے کیونکہ عام ہے اسی لیے جو ایام کچھ مہینے مبارک ہے اللہ ثابت ہے قرآن و سنت سے تو اس کو مبارک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس طرح ثابت ہوا کچھ دن اور ایام بھی ہیں راتیں بھی ہیں سب سے مبارک رات کون سی سب قدر اور سب سے مبارک دن کون سے یوم عرفہ یوم عرفہ کے بعد علماء میں اختلاف ہوا لیکن زیادہ تر صحیح کہ یوم النار سب سے افضل ہے دس تاریخ سب سے افضل ہے پھر اس کے بعد یوم عرافہ یہ دو دن سب سے افضل اور ایام تشریق مبارک ایام تو یہ ایام مبارک ہیں یوم آسورہ بھی مبارک ہے لیکن اس میں کس طرح عبادت کرنی ہے اپنی مرضی سے نہیں جو ثابت ہے وہی کرو آسورا میں کیا کرنا ہے بتایا گئے تقریباً دو مہینہ پہلے اس میں صرف روزہ رکھنا ہے اس کے لیے نہ کوئی خاص نماز ہے نہ کوئی خاص دعا ہے نہ کوئی خاص برکات ہے کہیں گے مبارک ہے کہیں گے مبارک اور اس میں صرف برکت اسی اسی کے روزے میں ہے بس اگر انسان شب قدر میں اٹھنا چاہتا تو کوئی بھی عبادت کرو جو ثابت ہے اسی طرح کچھ ایام کچھ رات میں اللہ کے رسول نے ثابت بتایا کہ اس میں مبارک ہے عبادت کرو گے اس میں اور کچھ راتوں میں کچھ ایام میں خاص عبادت ذکر کی گئی اگر وہ عبادت کرو گے تو اللہ کے رسول نے فضائل جو ذکر کے تو ملے گا لیکن یہ جو مشروع ہے اور اس کے علاوہ جتنا ہے وہ ممنوع ہے جمعے کے دن میں مبارک ہے جمعے کے دن مبارک ہے اس میں نو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے رسول برمات برکی پورے سال میں سب سے افضل ایام جمعے کے دن ہیں عید بقرعید سے بھی افضل ہے اس میں کیا کیا عبادت ہے تو اس لیے مبارک ہے کوئی کہتا نہیں نے نزدیک اتوار کے دن زیادہ مبارک ہے کہیں گے کہاں سے لائے جیسا کہ عیسائی لوگ کرتے ہیں اتوار کے دن ہندو لوگ یا یہودی لوگ ہیں نہیں یہ عیسائی لوگ ہیں یہ لوگ اتوار کے دن اور اللہ کے رسول فرماتے ہم لوگ اللہ ہم لوگ جمعے کے دن کے توفیق دی کہ ہم لوگ اسی دن کو مبارک سمجھے تو یہی دن مبارک اصل ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے مبارک دن ہے یہ اوقات اور ازمان یہ مبارک ہے جو ثابت ہوا اس کے علاوہ سارے ازمان کہیں بھی ثابت نہیں ہوا انسان اکثر اپنی مرضی سے آج کل لوگ الگ الگ کرتے ہیں کچھ لوگ جیسا کہ پندرہ شہباز کے فضیلت سمجھتے ہیں شب اس میں کریں گے کیا کیا اٹھیں گے اچھا لباس پہنیں گے کچھ لوگ پٹاخے بھی ڈالتے ہیں کچھ لوگ پتا نہیں حلوہ بناتے ہیں کیا کیا بناتے ہیں کیا کیا نہیں چھوڑتے ہیں اس میں بلکہ عید بکری سے بھی زیادہ اس دن مناتے ہیں اور قبر کی زیارت بھی کریں گے اچھا لباس پہنیں گے اس کے صلات و رغبت نہیں صلات الفیہ پڑھیں گے یا نسلی شعبار کی نماز یہ کہاں سے آئے مبارک اگر کہو تو دلیل لاؤ ایک صحیح دلیل نہیں ہے سارے حادیث ضعیف بہت سے لوگ کہیں گے رجب کے مہینہ پورا مبارک ہے اس کے پہلے دن روزہ رکھنے سے یہ ثواب دوسرے دن میں یہ تھی تیسرے میں یہ اور اس میں لوگ غمراہ کریں گے تو اس کی بتا گے کہ رجب اسلام میں اس کو, کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہے میں اس کی اہمیت دیتے تھے حضرت عمر الختام لوگوں کو مار مار کے زبردستی کھلاتے تھے کہ شاب میں یہ رجب میں روزہ مت رکھو اور خاص کر ستائیس کو جیسا کہ لوگ کہتے شب میں وہ بھی ثابت نہیں اس لیے اس کی فضیلت ہم لوگ اپنے مرضی سے کریں غلط ہے اسی طرح بہت سے لوگ یہ جو کل سے <سؤال> پہی مرہ یہ بھی ایک وقت مبارک لوگ نے بنا دی اس میں کیا کیا کرتے ہیں کیا, کیا نہیں کرتے ہیں یہ پوچھو کرتے تو بہت چیز ہے کیا نہیں کرتے وہ پوچھو اور آج کل ہر سال ترقی ہوتا ہے ہر سال ترقی ہوتے رہتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے آپ لوگ خود جو لوگ دیکھ چکے ہیں دیکھو شرک الگ سے غیر اللہ کو پکارتے یا علی یا مغدت یا مدد یا گوشت پکارتے کہ نہیں ہم نے خود سنی اس بر سے نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں بسوں میں ٹرکوں میں بیٹھیں کہ نماز کے وقت ہوگی زہار آثار مغرب کوئی بھی نہیں جائے گا بلکہ لوگ جو گاؤں سے آتے ہیں وہ لوگ بازاروں میں گھومنے لگتے ہیں آخری میں فلم دیکھ کر پھر گھر چلے جاتے ہیں میں نے خود دیکھا ایسے ہوتے کہ وہاں نہیں ہوتا اور جو لوگ اس میں حلوا پکوان مذاق گھروں میں جھاکنا لڑائی کرنا انڈیا میں تو ہندو مسلمان میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور آساج, آساج اس سال تو انہوں کے ہاتھ ہے اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے اسان عقل مندی کے عمل کرے یہ مولد کے کوئی بھی دلیل نہیں ہے نہ سنت اگر ہوتی تو اللہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کیوں نہیں کرتے کبھی نہیں کی ہیں بلکہ آپ خود دیکھ لو اس میں اتنا برائی ہونے لگی ناچ گانا بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی آتی ہیں ایسی بھی ہوتے ہیں ہوتا کہ نہیں اسی لیے اگر یہ جائز بھی ہوتا تو اگر انسان اس میں برائی کے ذریعہ بن جاتا تو, تو اس سے بھی روکنا چاہیے میں مثال دیتا ہوں عموماً میں دیتا ہوں اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو عیدگاہ لے جانا چاہیے عید کے لے جانا سنت ہے لیکن اگر کوئی عورت میک اپ لگا کے خوشبو لگا کے جاتی تو اس کو بھگانا چاہیے کہیں گے سنت ہے کہیں کہ سنت ہے تو طریقہ بھی بتایا گیا ہے تو اچھا ٹھیک ہے اگر یہ مولد بھی اس سنت اگر مان لے سنت تو نہیں ہے مالک کی سنت ہے اگر جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو تو پھر یہ برائیاں کیوں ہوتی ہے اگر کوئی روزہ صرف رکھتا کہیں گے تو ہاں تمہاری نیت ہو سکتا ہے صحیح لیکن آج کل لوگ خوشی منانا چاہتے ہیں چلانا چاہتے ہیں گھومنا چاہتے یہی ہے ورنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سوچ لو کہ اگر اللہ کے رسول اسلم دنیا میں آ جائے اور یہ مول ہم لوگ کے جو ہوتا ہے دیکھ کر خوش ہوں گے حقیقت یہ ہمیشہ یہ منظر سوچو یہ سوال رکھو یہ کبھی نہیں ہوتا بلکہ اسی دن اللہ کے رسول کے اوپر بھی ہوگی تو کچھ چیز کے جشن منا رہے ہو خوشی ولادت کے کی موت کے اور اگر یہ ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور بتاتے اللہ کے رسول کبھی کہتے کہ بھی اس طرح نہیں ہوتا اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے تو اسی لیے اوقات میں غلط طریقے سے اس سے برکت حاصل کرنا کہ فلوق وقت مبارک ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں کہ فلوق وقت میں تو دعا کرو تمہارے وقت میں مبارک ہے یہ دعا قبول کی جاتی ہے غلط ہے جب تک ثابت نہیں ہو تو نہیں کرو آدھے رات میں ثابت ہے اذان اور اقامت کے درمیان ثابت ہے اور بہت سے چار ثابت ہے تو اس سے ہم لوگ ثابت کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں یہ چار ہو گئے اور آخر یہ ہے اتبر رقبن کسی اور چیز سے برکت حاصل کرنا بتایا کہ انسانوں میں دو قسمیں جائز ہے اور کچھ جائز غیر جائز ہے بتایا کہ جگہوں میں کچھ چیز جائز ہے اور کچھ چیز جائز نہیں ہے اور بتایا گیا کیا ہے عبادتوں میں کچھ چیز جائز ہے کچھ چیز غیر جائز ہے اور اسی اوقات میں بھی کچھ جائز ہے کچھ جائز نہیں ہے اسی طرح آخری ہے تبرک الشیا چیزوں سے برکت حاصل کر سکتے کہ نہیں اس میں دو بھی قسم ہے کچھ مشروع ہے جائز ہے اور کچھ غیر مشروع ہے جو جائز ہے وہ کم ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے مبارک ہے کو مثال دے گا جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا بتایا زمزم کے پانی زمزم کے پانی مبارک ہے حدیث میں آتا اللہ رسول انہا برکتن برکت ہے انہا طعام و کہ یعنی جو کھانے والوں کے لیے بہت لذیذ اور اچھی چیز ہے بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اس کے لیے پوری ہو جاتی ہے تو اس لیے انسان پانی کے زمزم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اسی طرح شہد کے بارے میں اللہ کے رسول قرآن بتاتے کہ شفاس برکت ہے پینے سے انسان یا کھانے سے انسان بیماری سے ختم ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے چاہے دیر میں آئے لیکن آئے گی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آئے اللہ کے رسول کے پاس کہنے لگے اللہ کے رسول میرا بھائی کے پیٹ میں درد ہے یعنی استطلاق یعنی تقریباً وہ دس کی طرح تو بہت کافی بیماری تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو شہد پلا دو تو کھلا کے واپس آئے کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہوا جن پاس تھے تو دو بار نہیں شہد پلاؤ دو تین بار اس طرح اللہ کے رسول بتائے تیسر بار کے اللہ کے رسول میں نے اتنا بار کھلایا کچھ بھی نہیں ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا سودا اللہ و قذب یہ ممین کسان ہے کہ اللہ نے تو سچ کہا قرآن میں شفا ہے لیکن تمہارے بھائی کے پیٹ ہی جھوٹا ہے یعنی تمہاری گڑبڑی تمہارے, تمہارے بھائی, بھائی, بھائی کے پیٹ کی یہ حدیث میں کہادیش بہن قرآن تو صحیح ہے لیکن ہو سکتا آپ کو لینے میں غلط طریقہ آپ نے لی ہے اور ضروری کہ ایک ہی بار وہ جلباز تھے ایک ہی بار چاہتا کہ میرے حالت صحیح ہو جائے نہیں ہر ہر مدت ہوتی ہے تو اللہ رسول اس کے رسول بعد پھر وہ اس کو پلایا چوتھے بار تو صحیح ہو گئے تو یہ اللہ کے رسول بتایا کہ شہر میں برکت ہے اسی طرح یہ کلوجی جو حبت السودا ہے یہ بھی مبارک ہے لبل دودھ بھی اللہ کے رسول نے برکت بتائی ہے حدیث ماتا کی بٹے پیٹ کے لیے سب سے اچھا یہی چیز ہے جو کھانے پینے کے جگہ میں ہو اسی طرح اللہ کے رسول زیت یہ زیتون زیت زیت زیتون یعنی زیتون جو پھل ہے یا اس کے جو تیل ہے وہ ابو مبارک کہا گیا ہے قرآن شجار مبارک سیتون اللہ نے مبارک یہاں بتایا کہ زیتون قرآن کے آیت دوسرے من طور اس کی تعریف اللہ نے کی ہے اسی طرح کھجور مبارک چیز ہے خاص کر اجوا کے کھجور جو ہوتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہر روز ہر صبح سات اجوا کھجور کھاتا ہے تو اس دن نہ کوئی جادو نہ کوئی نظر اس کو پڑے گا تو مبارک ہے تو اسی لیے یہ چیزوں سے ہم لے سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیزیں اکثر جو آج کل ایجاد کر دی جو ثابت قرآن اور سنت سے اس سے برکت نہیں حاصل کر سکتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو آج کل لوگ کچھ بھی کھلا دیتے کدی اس میں برکت ہے نہیں فائدہ تو ہوگا کچھ چیزوں میں لیکن برکت نہیں کر سکتے کہاں قرآن اور سنت کے شامل ہے تبرک نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح آج کل لوگ کچھ پتھروں سے اس کو مبارک سمجھتے ہیں کچھ لوگ یہ جستربا لگا کے سجدے اس پر کرتے ہیں یا کچھ لوگ جب مدینہ جاتے ہیں تو وہ پہاڑ پہ جاتے تو ایک پتھر لے کے گھر میں لے آتے ہیں کدے برکت ہے کچھ بھی اور کچھ لے آتے ہیں کدھر میں برکت کہاں سے آیا بہت سے لوگ جیسا کہ درختوں سے برکت حاصل کرتے ہیں کہ فرہ درخت مبارک ہے اور اسے لوگ یہ جیسا کہ ہندو لوگ نیم کے درخت سے پتا نہیں یہ صحیح بات ہے کہ نیم کے درخت سے وہ لوگ برکت حاصل کرتے ہیں حالانکہ اسلام میں اسے کوئی اہمیت نہیں ہاں اگر اس میں فائدہ تو فائدہ اٹھاؤ لیکن ہم مبارک اس کو کہیں یہ غلط ہے اسی لیے یہ بہت ساری چیزوں میں اس طرح برکت نہیں حاصل کر سکتے ہیں کفار مکہ یہ بھی آپ کی تھے حدیث سے کہ اللہ کے رسول سب آٹھ ہجری جب مکہ کو پتہ کی ہے تو دو ہزار تقریباً مکے والے اسلام لے آئے اللہ کے رسول وہیں سے ہنین یعنی پائف کے طرف اللہ کے رسول جہاد کے لیے گئے تھے جب ایک راستے سے گزرے تو یہ جو نئے مسلمان تھے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم لوگ کے لیے بھی ذات و اموات رکھئے ذات و ایک درخت کے نام ہے ہم لوگ کے لیے ایک بھی درخت رکھیے تاکہ ہم لوگ اس میں اپنے تلواریں لٹکائے ان لوگ کا عقیدت کہ اس میں لٹکانے کے بعد یہ اس میں برکت آ جاتی ہے تلوار بھی تیز ہو جاتا یہ ہوتا وہ ہوتا کہنے لگے اللہ کے رسول نے تو اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ کہ انہا سنن، یہ تو عمل تم نے کی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیق کے ساتھ کی ہے جب بچڑے کو دیکھ لی یا ان کے سنم کو دیکھ لی کہ ہم لوگ بھی اس طرح بنا جس طرح ان کے پاس ہے اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ بھی یہی کہی پھر اللہ کا رسول بتایا کہ غلط ہے بلکہ یہ کیا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں تو درختوں کو مبارک سمجھنا ہے پتھروں کو سمجھنا یہ جیسا کہ بتایا گیا کہ مسجد کی دیوار ہے یا مسجد کے پتہ نہیں کیا چیز ہے کدے جلدی لوگ نہیں پھینکتے ہیں ٹائل نکل گئے تو اپنے گھر میں لگا لو برکت ہے کہیں گے غلط ہے کہاں سے یہ سابت ہوا یا کوئی پتھر سے یا کوئی جانوروں سے ہندو لوگ کس سے برکت حاصل کرتے ہیں گائے سے کدھر مبارک ہے نہ اس کو جب کریں گے نہ اس کو گوش کھائیں گے بلکہ ہم لوگ کے اگر وہ کوئی ذبح کر دی ہے تو بہت ان لوگ کو خراب لگتا ہے اتنا سزا دیتے ہم لوگ ہم لوگوں کے علاقے میں اتنا سزا کہ انسان اگر مر جا تو بہتر ہے اللہ کہ اگر زیادہ رشوت دے دے جھو ہے تو سوچیں اس کے پیشاب سے برکت اس کے جو بھی گوبر ہے اس سے بھی برکت اگر وہ مر گئے تو اس کو گوش بھی نہیں کھائیں گے کیا کیا کرتے ہیں تو اس طرح برکت اس سے لینا غلط ہے آج کے کچھ مسلمانوں بھی انوں لوگ کو کی ہے گھوڑے کو جنا ہے کا جاتل جنا اس کو نقب دے کر آسور میں اس کو نکالتے ہیں اس کے نچامے بھی عورتیں جھک جاتی ہیں وہ کچل دیتا ہے تو برکت ہے تو یہ کہاں سے آیا تو کسی جانور کسی چیز کسی بھی چیز میں جو ثابت نہیں اس کو برکت نہیں سمجھ،, نہیں سمجھ سکتے ہیں آج کل بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں برکت تو بہت ساری چیزوں میں برکت سمجھتے ہیں بہت سے لوگ باپ اگر کوئی چیز چھوڑ دیا تو کہتے مبارک چیز کو اس کے فوٹو بھی مبارک ہے اس کے سامان چھوڑ کے جاتا مبارک ہے تو یہ ساری چیزیں برکت جب تک قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہوا تو نہیں لے سکتے ہیں اور جو بھی ثابت اس میں ہوا جو چیزیں اسی طریقے سے برکت حاصل کرے جس چیز جس طریقے سے ثابت ہوا حضر اسود کے برکت ہے وہ چیز ہے اللہ کے رسول نے اس کی برکت کیا بتائی کہ بس بوسہ لینے سے بہت سارے ثواب ملتے ہیں لیکن نہیں کہا کہ اس کے اگر ہاتھ پھین لو گے تو بیماری ختم ہو جائے گی یا اس میں اگر کچھ بھی کرو گے تو یہ کہوگا نہیں کہیں نہیں کہا زمزم بتائے کہ پینے اور علاج کرنے کے لیے لیکن انسان اگر اور کوئی غلط طریقے سے کرتا ہے تو یہ غلط ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں حضرت کی لاٹھی بتایا گیا کہ برکت ہے کیونکہ موسا نے استعمال کی ہے تو اس کے مطلب نہیں کہ ہم جو بھی اس کو کھا کچھ بھی نہیں جو طریقہ بتایا گیا ہر چیز کے وہی ہے تکلا سے یہ ہوا کہ تبرک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور عقیدے سے سے دخل ہے اگر انسان شرعی طریقے سے کرتا تو جائز ہے اور اگر غیر شرعی طریقہ جو ثابت نہیں ہوا اگر انسان اس پر مکمل عقیدہ رکھتا کہ یہ کرتا ہے تو وہ شرع اکبر میں پڑ جاتا ہے اگر انسان یہ سمجھتا کہ یہ سبب بن سکتا ہے تو شر کا اور اگر انسان کچھ بھی نہیں سمجھتا لیکن اس طرح بس کرتا تو عبدات میں آتا ہے تو ہر حال میں بچنا چاہیے خلاصہ یہ ہوا یا آخری مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیز جو بتایا گیا ہے اس کے کب وہ برکت ہوگی اس کے کئی شرط ہیں پہلے شرط یہ کہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی چیز میں کرتا ہوں اس کے برکت اللہ کے طرف سے نہ کی یہ ذاتی طور پر ہے مثال کے طور پر آپ جب خجور کھاتے ہو یا زمزم کے پانی پیتے ہو تو یہ مت عقیدہ رکھو کہ پانی ہی شفا دے گا یہ مت عقیدہ رکھو کہ یہ خجور ہی میں یہی کچھ کرے گا نہیں یہ کھانے کے بسم اللہ کر کے کھاؤ اور یہ کہو کہ اللہ سبحانہ ہو تعالی ہی اسی میں برکت ڈالی ہے اور اس کے برکت اللہ دیں گے تو عقیدہ رکھو کہ اللہ دیتے ہیں نہ کیے اسی طرح اگر اللہ کے رسول ہوتے تو کبھی نہیں ہم لوگ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول کے بدن چھونے سے میرے ہاتھ میں برکت آئے گی کپڑا پہننے سے بلکہ کہیں گے کیا ہے کہ یہ اللہ برکت اس میں ڈالی ہے اس لیے اللہ کی برکت ہمیں حاصل ہوگی اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی برکت جو ثابت کیا گیا ہے یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے اور جو اللہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہوا اس کو کبھی مبارک نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہے اور جو ہر چیز جس میں برکت ثابت ہو گئے وہ برکت ثابت ہو گئی وہ چیز اسی انداز سے برکت حاصل کر سکتے ہیں جس انداز سے اللہ کے رسول نے بتائی نہ کہ اپنے مرضی سے یعنی اپنی مرضی نہیں چلے گی اس میں کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ سمزم کے پانی یا بتا دی کہ یہ شہد یہ مبارک ہے تو چلو میں شہد میں کیا کرتا ہوں کچھ اور استعمال کرتا ہوں گھر میں بھی لگا دیتا ہوں زمین بے صاف کرتا ہوں کہیں گے نہیں برکت یہ کھانے میں برکت ہے تو اس لیے آپ کھاؤ استعمال کرو صحیح طریقے سے اسی میں انشاءاللہ برکت ہے تو اس لیے جس طریقے سے ثابت ہوا اسی طریقے سے ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے اور اس سے برکت حاصل کرنا چاہیے بتایا گیا کہ یہ عقیدے سے اس کے بڑا دخل ہے اور اگر انسان غلط تبرک کرتا ہے اور ہر چیز میں جو غلط طریقے سے وہ برکت حاصل کرتا ہے تو اس شرک کے اکبر میں ابتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے ایمان میں خلل ہو جاتا ہے اور بتایا گیا شروع میں کہ اصل آج کل جو بھی شرک ہوتا ہے دنیا میں یہی وجہ ہے بابا پہ برکت ہے چلو اس کے سامنے جھک جاؤ اس کے لیے جمع کرو اس کے لیے نہیں کیا کرو اس کے لیے موت کے بعد بھی اس کے درگاہوں میں طواف کریں گے اس کے لیے یہ مانگیں گے اس سے مانگیں گے یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے کیونکہ ہم لوگ برکت یہ سمجھتے لیکن اگر ہم جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اس کے اندر برکت برکت جو تھی اسی کے ساتھ چلی گئی تو اس لیے انسان کبھی نہیں جائے گا انسان ایسے کفریات کا عمل کرے گا اللہ سے دعا کرنا سبحانہ سہان اور ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور برعاد و خرافات سے ہم لوگ کو بچائیں اور ایمان اور اسلام کے حالت میں ہم لوگوں کو زندہ بھی رکھیں اور ہم لوگ کو موت دے و صلی اللہ علیہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین